Thank you. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مشکری و مولائی عالب اللہ مجھے زمانہ حضرت مولانا شاہ حقیم محمد اختر صاحب اللہ علیہ کے اشارے تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں بن سی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا ای طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا ایسی پرا سے ممکن تیری راہ سے روزر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مر پیارب یہ ہے تیرا پز کرنا میری آبی عت پے یارب یہ ہے تیرا پز کرنا اللہ کی رضا میں جینا <تصفح> یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے جینا اور اللہ کی رضا میں مرنا کیا ہے جان دینے کا جذبہ پیدا کر لینا کہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا جان دے دوں گا لیکن اپنے مالک حقیقی کو ناراض نہیں کروں گا ان کی نافرمانی نہیں کروں گا لوٹ کر بھی انہی کے پاس جانا اور ان کو جواب حساب کتابی دینا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جب میں نے تم کو حکم دیا تھا کہ کھلا پھلا کام نہ کرو تم نے کیوں کیا یہ آنکھ کو میں نے دی تھی تو اس کا حق یہ تھا کہ یہ آنکھ مجھ پر فدا کرتے میری مرضی کے مطابق اس کو استعمال کرتے کان میں نے دیا تھا میری بھاپ یہ تھا کہ اس کو میری مرضی کے مطابق اس سے وہ بات سنتے جو میں نے حکم دیا اور جس بات کو منع کیا وہ نہ سنتے گانا سننے کو منع کیا عیبت سننے کو منع کیا جھوٹ بت جھوٹ سننے کو منع کیا اول فول بد سننے کو منع کیا کیوں تم نے کان کو ایسے استعمال کیا کیا نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ہر ہر ارو سے ارو کا سوال ہوگا اور یہ سارے اعضا ہمارے اللہ کے یہاں ان کو زبان دے دی جائے گی یہ سارے اعضا وہاں کا بھائی دے کہ اللہ ان آنکھوں سے اپنا رموں کو دیکھتا تھا ان کان کہیں گے کہ یہ ہم سے گانا سنتا تھا یہ ساری جو چیزیں ہیں جتنی بھی ہمارے اعضا یہ ہماری ملک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور جس کی ملک ہوتی چیز اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کرنا امانت میں خیالت ہے اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یادور اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں خیانت امانت امانت اللہ کی ہے امانت, امانت اللہ کی ہے آنکھ تو اس کو غلط جگہ استعمال کرنا خیانت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سیانت غلط اسی لیے یہ بتانے ہی کے لیے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ سارے اعضا سر سے لے کر کہہ کر ہم نے تمہیں کچھ دن کے لیے امانتنگ دی ہے ان کو ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرنا اور ان کو ہماری نامرضی ناپسندیدہ جگہوں پہ استعمال مت کرنا آنکھ کو نا آنکھ سے نابحرم کو مت دیکھنا اور پیریش لڑکوں کو مت دیکھنا کان سے گانا مت سننا قیمت مت سننا جھوٹ مت سننا اور غلط بات مت سننا اور جو ہے ہاتھوں سے جو چوری مت کرنا اور حرام مزہ مت لینا حرام حرام لمس مت اختیار کرنا اور ایسے ہی دماغ ہے دل ہے اور ہاتھ پیر یہ سب چیزیں ہیں تو یہ سارے کے سارے سر سے لے کر پیر تک اب آپ کہیں گے کہ سر کا کیا ہاتھ ہے سر کا آپ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اللہ کے دربار میں سجدہ کرو نماز کا وقت آ جائے اس کو اللہ کے حضور حاضر کر زمین پر رکھ دو اپنی توازو دکھاؤ یہ اشرف الاضح ہے سر جو ہے اشرف الاضح ہے ایک تو انسان اشرف المخلوقات اور دوسرا اس کا یہ سر اشرف الاضح کو ہمارے سامنے اس کو فکی ہوئی یہ ہم نے سر اس لیے دیا ہے کہ یہ ہمارے سامنے جھکے غیروں کے سامنے نہ جھکے اب اگر غیر کے سامنے جھکایا نہ میرموں کی گم میں ناک لگائی اور ادھر ادھر غیروں کے پیچھے پڑ گیا تو یہ سر کا حق کہاں ادا ہوا اور سرکار یہ ہے کہ سر پر سنت کے مطابق اللہ رسول کے حکام کے مطابق بال رکھے انگریزی بال نہ رکھے بندروں کی طرح بال نہ رکھے جیسے آج کچھ زمانے میں تھا آپ کو معلوم نہیں ہے ہم کو دیکھتے نہیں زیادہ تو گندروں کی طرح وہ جس کو برگر کٹ کہلاتا ہے وہ یہاں سے گنجے ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ بال نے جس کو اس کا نام دے دیا برگر کٹ کہ برگر کٹ ہے تو باغ میں ایک شخص بہت اچھل کود کر رہا تھا ایک لڑکا تو برابر میں بیٹھے والے آدمی نے اس کے دوسرے آدمی سے کہا یہ لڑکا کتنا بدتمیز ہے یہ حرکتیں کر رہا ہے بند جیسی اس نے کہا شٹ اپ یہ میری بیٹ بیٹی ہے لڑکا تھا وہ لڑکا دکھائی دے رہا تھا انہوں نے کہا شٹ اپ یہ میری بیٹی تو اس نے کہا بھائی معاف کیجیے گا مجھے ہی نہیں معلوم تھا کہ آپ اس کے ابا ہیں اس نے کہا شٹ اپنے اس کی ماں ہوں جس کو عورت اور باپ سمجھ رہا تھا وہ تو عورت ہی کٹ ایسا بنایا ہوا نا بال صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی جو عورت مردوں کی طرح بال کاٹے مردوں کی طرح بال رکھے تو اس کو اس کے اوپر لانت فرمائیے اسی طرح مرد کے لیے لمبے لمبے بعض جو عورتوں کی وضاحت بنانا اور ان کے جیسے کپڑے پہننا آج کل عجیب چماروں کا سب وہ چل گیا تھا کہ وہ ہم نے مسجد میں دیکھا نکاح ہے لوگ آئے ہوئے مہمان تو وہ ایسا دوپٹہ کی طرح سے وہ چلنے لگا ہے کہ وہ مرد ہوں, جو دوپٹہ ڈالے ہوئے ہیں بالکل چمار معلوم ہوتے ہیں اور وہ شیشے میں دیکھ کے اپنے آپ کو پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھ کے آئے ہیں ہم اپنے آپ کو تو یہ پتہ بنانا غیروں کی یہ سر اس لیے تھوڑی دیا ہے سر اس لیے دیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ دیکھو ہم نے یہ نمونہ بھیجا ہے ہے نا لبت کان رکھوں کہ رسول اللہ ہی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک نے تمہارے لیے اپنے نمونہ رکھ دیا ورنہ آپ کہتے اللہ یہ ہم کس کی نقل کریں کیسے کام کریں تو ہم نے اپنے رسول کا نمونہ بھیج دیا نیچے تو بھائی ان کی جیسے کام کرو کل ان کو پتہ جڑوں ہی ہم اس کو اور قریب کیجیے میں بات کرنا چاہوں تو سر کا آپ کیا ہے سر پہ سنت کے متاجر بال رکھنا سنت کے کی متاجر کیسے بال رکھیں تین طریقے میرا مشید نے سکھلایا کہ بال رکھنے کے تین سنتیں یا تو سر کو اس طرح سے منڈا دیں جس سے افضلیں اور نہیں تو سر کے اوپر پورے برابر بال رکھیں کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے نہ جس کو میں نے ابھی بتایا کہ وہ کہیں سے برگر کٹ بنا دیا کہیں سے کوئی سا کٹ بنا دیا یہ چائز نہیں ہے انگریزوں جیسے بال جانوروں جیسی نقل کرتا ہوں یہ جانور بناتی ہے انسان جانور کی نقل کرے گا تو جانور ہی بنے گا اسی کے جیسے اخلاق اخلاق اخلاق کہاں ہے جب جانوروں, جانوروں کے اندر کوئی اخلاق ہوتے ہیں جانور, جانور کی عادتیں انسان اپنائے گا تو وہ جانور سے بھی بہتر ہو جائے گا تو اس لیے دوسری سنت کیا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے سنت کا کہ بھائی سر پورے سر بر پر برابر پالو کہیں سے چھوٹے بڑے نہ چاہے اس طرح پھروا والے چاہے مشین پھروا والے چاہے پینچی سے کٹوا لیں لیکن برابر ہوں بال کہیں سے چھوٹے بڑے نہ ہوں اور تیسرا طریقہ یہی ہے کہ بھائی پٹے بال رکھے جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دوسرے بھی تینوں سنتیں ہیں لہٰذا کن تینوں میں سے کوئی بھی سنت اپنا سکتے ہیں لیکن اس زمانے میں میرے مرشید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض سنتوں کا ترک جب فرض خطرے میں پڑ جائے تو بعض سنت کا ترک کرنا واجب ہو جاتا فرض جب خطرے میں پڑ جائے نا جب جان خطرے میں پڑ جائے تو بہت سی باتوں کو جائز باتوں کو چھوڑ دیتے اسی طرح سے جب فرض خطرے میں پڑ جائے تو اس سنت کو موقف کرنا پڑے گا کہ جب پٹے بال رکھو گے تو تم تمہارے اندر خواہش پیدا ہوگی کہ تم کہیں سلیکٹ ہو رہے ہو کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم है ہو رہے ہو جب سلیکشن کی دل میں افاہج ابھرے گی تو تم جو ہے سباؤ برباد ہو جاؤ گے لے, لے اڑے گی تمہیں کوئی چوکری تمہارے پیچھے لگ جائے گی آج پہلے, پہلے لڑکے چوکریوں کے پیچھے پڑتے تھے آج کل چوکریاں لڑکوں کے پیچھے پڑ رہی یہ الٹا زمانہ ہمیں یہ مشکل فرماتے تھے کہ سب سے افضل یہ ہے کہ سر کو منڈا کے رکھے جب تک شادی نہ ہو جائے شادی ہو جائے پھر بے شک بال رکھو اپنی بیوی کے لیے رکھو سر کی حفاظت کرو اور بیوی کے لیے بال رکھ لو لیکن جب تک شادی نہ ہو تو سر منڈا کے رہو اور اگر سر منڈا کے نہیں رہ سکتے تو تھوڑے تھوڑے بال رکھ لو لمبے بھی بال رکھ لو لیکن سب جگہ برابر ہو تو پٹے کی سنت کو اس زمانے میں کتنے گرفتار ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے اس لیے دوسری سنت کو اپنا لو وہ بھی تو سنت ہے سنت ہی کا شوق ہے نا آپ کو تو آپ سر منڈالو اور اگر اور اگر دوسری سنت کرنی ہے برابر بال رکھ لو تو سر کا حق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بال رکھ لیے ایسے ہی آپ کا حق کیا ہے کہ جہاں جہاں مالک نے جہاں جہاں مالک نے حکومتی عوامہ دیکھ لوں اور جہاں منا فرمایا مالک نے وہاں فیانت مت کرو اس کام سے فیانت مت کرو ضمانت کے اندر وہاں مت دیکھو جہاں انہوں نے منع فرمایا ایسی کان کہا ایسے ہی ناک کہا کہ جو چیز سونگے کو جو ہے وہ نیچائز ہے وہ سونگ لو اور جو حرام حرام چیز ہے جیسے عورت خوشبو لگا کے جا رہی ہے عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا نامحرموں کو خوشبو جانا یہ حرام ہے हा? یہ سمجھ لیجیے مسئلے کو کہ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں خوشبوئیں اور جو ہے نا محرم کو خوشبو جا رہی ہے یہ حرام ہے اپنے گھر میں جو, جو کر سکتے ہو اپنے محرموں کے سامنے وہ کر لو لیکن باہر نکلنا خوشبو لگا کر عورت کے لیے حرام ہے جو نا محرموں کو خوشبو جائے تو اسی لیے جو ہے بازے جو ہے حبیض الطبا جو ہے حرام خوشبو بھی چونکہ اور اسی طرح سے جو ہے زبان کا حق کیا ہے کہ اس سے عبت مت کرو جھوٹ مت بولو چی مت کھاؤ کسی کی کسی کو زبان سے تکلیف مت پہنچاؤ حتیٰ کہ کسی کو زبان بھی نہ چڑھاؤ حدیث پاک میں ہے المسلم من مسلمون المسلمون ہی بہت ہی مسلمان کامل وہ مسلمان تو سبھی ہیں الحمد للہ لیکن کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہوں اور یہ کے بعد میں المسلم من منسل المسلمون ال المسلموں من منسلی الناس من المسلم و من منسل مناسب بلسانی رہتی کہ کوئی بھی یعنی کسی انسان کو کسی جاندار کو اس پہ تکلیف نہ پہنچے وہ ہے مسلمان کامل من کامل اسی لیے فرمایا کہ ابرار کی شرح ابرار مانے نیک لوگ ابرار لوگ کون ہوتے ہیں حسن حضرت بسی رحمۃ اللہ علیہ نے ابرار کی تصویر میں فرمایا کہ ابرار لوگ کون ہوتے ہیں اللہ والے کون لوگ ہوتے ہیں اللہ لا یا زو کبھی گناہ پر راضی نہیں ہوتے خاموش نہیں رہ سکتے گناہ نہیں کر سکتے اور اگر ہو جائے بشریت پتہ تو خوب روتے ہیں کیڑاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ زمین و آسمان کو رولا دیتے ہیں چون بکیرم نالا شبد مولانا رونی فرماتے ہیں چون بکیرم نالا شبت چون بکیرم نالا شبد جب میں روتا ہوں تو میرے ساتھ تمام مخلوق روتی ہے زمین و آسمان روتے ہیں میں اس میرا رونا وہ رونا وہ ایسے روتے ہیں اور الدین لا ضون شر کے وہ گناہ سے راضی نہیں ہوتے اور ودینہ لا در کے چیمٹی کو بھی تکلیف نہیں دیتے تو کو بھی تکلیف دینا پسند نہیں کرتے انسان تو بہت دور کی بات ہے انسان تو شک المخلوقات ہے وہ چلتے ہوئے بھی نظر رکھتے ہیں کہ یہاں کوئی چیمٹی نہ ہو ہمارے حضرت مولانا صاحب بابرحب صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے حضرت والا کے ثانی تھے ایک دفعہ اردو فرما رہے تھے وہاں سے دیکھا لوگوں نے کہ اٹھ کے دوسری جگہ چلے گئے وہاں سے دیکھا کہ کے پھر تیسری جگہ چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے آپ ایک جگہ بیٹھ کر اردو تو نہیں کر رہے تو فرمایا کہ یہاں جہاں پہلی جگہ بیٹھا وہاں چیمٹیوں کا بل تھا تو میں نے کہا میرے اردو کے پانی سے چیمٹیوں کو تکلیف وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ گیا تو وہاں بھی چونکیوں کا دل تھا وہاں سے بھی ہٹ گیا تو تیسری جگہ جو ہے وہ صاف تھی وہاں گٹ کے رو کیا تو فرمایا کہ چیمٹی پر جب انسان تیر رکھتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہاتھی نے کسی انسان پر پیر رکھ دیا پتہ ہی گچل جاتی اللہ کی مخلوق ہے اور تو یہ, یہ ہے زبان کا حق کہ مسلمان جو ہے کسی مسلمان کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی انسان کو کسی جاندار کو تکلیف نہ ہو اسی طرح سے ہاتھ کہا है ہے کہ चोरी न نہ کرے اور کسی کو مار پیٹ مار پٹائی نہ کرے کوئی اور اہلیات کی کسی کے ساتھ نہ ہو جائے پیر کہا کی ہے کہ مسجد کی طرف چل کر جائے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور حج کرے عمرہ کرے طواف کرے صحیح کرے اور بہت سے کام کرے والدین کی خدمت کرے لیکن ان پیروں سے سنیما کی طرف چل کے نہ جائے ٹی وی بی سی آر کی طرف چل کے نہ جائے نیٹ کے تو یہ سارے حقوق اللہ تعالیٰ نے جو دیے ہیں یہ ان کے خلاف کرنا امانت میں خیانت کرنا ہے بتائیے میرے مشکل فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ اگر آپ کو کوئی ایک لاکھ روپیہ یا اس کے بقدر کوئی زیور دے دیں کہ بھائی صاحب اس کو ذرا سنبھال کے رکھنا میری امانت ہے تھوڑے دن بعد آپ سے لے لوں گا تو آپ جو ہے اس کو کہیں استعمال کر لیتے ہیں یا اس کا کچھ حصہ استعمال کر لیتے ہیں اب تھوڑے دن کے بعد وہ آ گیا لائیے صاحب میری امانت اب آپ کے اب آپ نے اس کو استعمال کر لیا بتائیے کیا آپ, آپ کو کیا لگے گا یا آپ نے کسی کو دیا اور اس نے استعمال کر لیا تو آپ کو اس پہ کتنی, کتنی ناراضگی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے تھوڑے دن کے لیے یہ سر سے پیر تک جو کسی میں تھوڑے دن کے لیے ہم کو عطا فرمایا हा? اور یہ امتحان کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ریبل حقم عیقم افسن کہ ان امانتوں سے تم اچھے اچھے کام کرتے ہو یا برے برے کام کرتے ہو تو یہ ایک امتحان ہے دنیا یہ امتحان چل رہا ہے تو یہ جذبہ پیدا کر لینا کہ میں اپنے مالک کی مرضی کے خلاف ان آزاد کسی بھی وضو کو حتیٰ کہ میں اپنے دل کو بھی اپنی مالک کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں کروں گا دل میں نامحرموں کے گندے گندے خیالات نہیں لاؤں گا چوری کی پلاننگ نہیں کروں گا جھوٹ کی پلاننگ نہیں کروں گا دھوکے بازی کی پلاننگ نہیں کروں گا نامحرموں کے تصورات سے اپنے دل کو گندہ نہیں کروں گا کے بھی یہ حق ہے تو ان اعضا کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا اور نافرمانی سے بچنے میں جان دینے کا جذبہ پیدا کرنا یہ اللہ کی رضا میں مرنا ہے اللہ کی رضا میں مرنا ہے کہ میں جان دے دوں گا لیکن اپنے مالک کو ناراض نہیں کروں گا ان کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا یہ تیری رضا میں جینا یہ تیری رضا میں مرنا یہ تری رضا میں مر جینا یہ تیری رضا میں مرنا میری اب بیت رب یہ تیرا پن کرنا میری اب نیت پے یارگ یہ تیر کرنا یہی عاشقوں کا شیوا یہی عاشقوں کی عادت شوں کا شیوا یہی آ کی عادت کبھی گر شیر ہے فرے تھے کہ مستند رستے وہی مانے گئے مستند رستے کیا سراط الدینہ ہنام تعلی جو ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں ہر رکاوت میں مانگتے ہیں سراط اللہ ددینہ حنام کہ اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا تو فرماتے ہیں کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے دیوانہ بننے سے کام چلتا ہے فرزانہ بننے سے اللہ نہیں ملتا فرزانہ لڑکی کا نام نہیں ہے فرزانہ مانے عقل من عقل پرست یعنی جو بات عقل میں آ گئی اس کو تو مان لیا اور جو بات عقل میں نہیں آئی اس میں اعتراض شروع کر دیا تو اللہ کا راستہ دیوانگی کا راستہ ہے فرزانگی کا راستہ نہیں ہے وحی الہی جو ہے اس میں عقل کا کو کوئی کام نہیں ہے جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وحی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل بالکل عاجد آ جاتی ہے وہاں سے وہی کی ابتدا ہوتی ہے اس لیے دین جو ہے یہ عقل سے نہیں عقل سے نہیں آتا دین دین جو ہے اس میں عقل کا کام نہیں ہے ورنہ اگر کوئی کہے کال کسی نے وضو کیا اب وضو کرنے کے بعد ہوا کھل گئی تو بتائیے عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں سے ہوا نکلی ہے اس جگہ کو دھو بتائیے ورنہ ہم کیا کرتے ہیں اس جگہ کو تو دھوتے نہیں بلکہ پھر دوبارہ وضو کرتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے تو دین میں عقل کا کام نہیں ہے وڑھئی الہی سے دین آیا ہے تو زیادہ جو بس اللہ کی مرضی ہوگی انسان کی عقل محدود ہے تو لامحدود اللہ تعالی لامحدود ہے تو وہ ان, کی ان کے جو کام ہے وہ ہماری سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں اس لیے دین جو ہے وڑی اللہ کا نام ہے تو یہ ہے کہ مسکند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اسی لیے کسی دیوانے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے اللہ کو پانا ہے تو کسی دیوانے کا ہاتھ پکڑو اور اگر مگر چھوڑ دو اگر مگر چھوڑ دو ایک چیمٹی نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میاں میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتی ہوں لیکن آپ نے مجھے اتنا غریب بنایا ہے اتنا کمزور بنایا ہے اور آپ کا گھر تو بہت دور ہے تو میرا کیا بنے گا تو اللہ نے اس کی فریاد سنی اور فرمایا کہ دیکھو ایک کبوتر فلاں دیوار پر ہے تو اس دیوار پر چڑھو اور اس کے پیر سے چمٹ جاؤ اور جب وہ چمٹ گئی تو پھر فرمایا کہ دیکھو چمٹ جاؤ اور ادھر ادھر مت دیکھنا نیچے مت دیکھنا ورنہ چکر آ جائیں گے گر جاؤ گی بس چمٹے رہو اور پھر کبوتر کو حکم دیا کہ چل اوڑھ میرے گھر کی طرف اب وہ گھر پہنچا اللہ کے گھر پہنچا اب چیمٹی جو جی ہے وہ خود بخود وہاں پہنچ گئی دی. تو دیوانے کسی دیوانے کا ہاتھ پکڑ لو تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے بس اور راستے میں ادھر ادھر مت دیکھو کہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں ذرا سی چھوٹی سی گاڑی رکھ لی ادھر ادھر کنکشیوں سے دیکھ رہے ہیں دیکھ کان لگائے کہ ہماری اگر کہتے ہیں ملہ ہو گیا ملہ ہو گیا تو بس اتنی کافی ہے یا پھر اس کو واپس موڑ لیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں کر سکتے لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتے یہ بھول جاتے ہیں کہ تھوڑے دن کے بعد قبر میں جانا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید پر جانا ہے اور جب یوم میشہ میں اٹھائے جائیں گے اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا کہ بتا میرے امتی میری شکل میں کیا خرابی تھی اللہ نے تو مجھے داڑھی یاد فرمائی میری شکل میں کیا خرابی تھی کہ تو نے میرے جیسی شکل نہیں بنائی تمہیں پر کیا جواب ہوگا یہ نہیں سوچتے بلکہ تھوڑی سی داڑھی رکھ کے ادھر ادھر معائنہ کرتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں پھر کوئی سوچتے ہیں کہ بھئی چلو ایسا کرتے ہیں تھوڑی سی داڑھی رکھ لیتے ہیں تاکہ مسٹروں کی پارٹی میں جائیں تو ادھر مستری بھی اپنی قائم رہے ملاوں کی پارٹی میں جائیں تو ملا کہیں یہ اپنی اپنی پارٹی کا آدمی تو تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تو ہمارے حضرت والا کے خلی کا مجاج سبھی جانتے ہیں ماشاءاللہ مولانا اصر صاحب دعوت برتا اصہر صاحب جو ہم پوری دعوت برتا ان کا شعر ہے کیوں مسٹر او ملا کے وہ مابین میرے دوست کیوں مسٹر و ملا کے وہ مابہ میرے دوست داڑھی کو تم ایک مشت پڑا کیوں نہیں لیتے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بناتے کیوں شرم آتی ہے آج کیا ہو گیا مسلمان ارے سکھوں کو دیکھو سکھ جو ہے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا امریکہ میں برطانیہ میں کہاں کہاں دیکھا وہ اتنی لمبی گاڑی لے کے وہ چلا چلا جا رہا ہے وہ تو نہیں کروا کرتے ایک بادل شرفا جو وہ اپنے گرو نانک کی محبت میں آپ اسے پوچھ لیجیے تم گاڑی کیوں رکھتے ہو وہ کہے گا ہم گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھتے ہیں اس کی بھی گاڑی کی ہم بھی داڑھی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے کتنے افسوس کا مقام ہے اپنے دین پر عمل کرنے میں شرماتے ہیں یہ بتائیے کتنی بےوخوبی کی بات کیسی حمافت کی بات تو گال کا یہ حق سر کا حق بتا دیا آن کا حق بتا دیا کان کا حق بتا دیا گال کا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو دل لہراؤ جھنڈے کی طرح لہراؤ دن دناتے گرو شیروں کی طرح حضرت فرماتے تھے دیکھو ملتان کے ایک صاحب ان کا نام شیر محمد تھا شیر محمد اس وقت گاڑی نہیں کی ان کی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضری ہوئی اور عرض کیا کہ عزرت میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ میاں شیر محمد یہ بتاؤ کہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاؤ گے حاضر کہو گے ہاں ضرور دوں گا تو پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شکل کو دیکھ کے خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے بس آنسو آ گئے آنکھوں میں اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے سمجھ لیا کہ تیر نشانے پہ لگائے کون سا تیر محبت کرتی بس آنسو آ گئے بولے کچھ نہیں بعض اوقات زبان خاموش ہوتی ہے اور آنکھ سب کچھ کہہ دیتی ہے حضرت نے سمجھ لیا کہ اب انشاءاللہ شاء تعالیٰ کام بن جائے گا اور وہی وہ ہوا کہ وہ چلے گئے وہاں مدینہ شریف حاضری ہوئی اور جب واپس آئے عملے سے تو ماشاءاللہ پوری ایک مٹھی گاڑی ان کے جو چار مہینے رہے وہاں تو وہ ایک مٹھی گاڑی رکھ کر واپس آئے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اب تم شیر محمد واقعی شیر محمد معلوم ہو پہلے تم بلی گیڈر معلوم ہو رہے تھے اب تم واقعی شیر محمد ہو یہ زبانی دعوے تھوڑے کام کے ہیں اللہ کے یہاں زبانی دعوے تھوڑی نعرے بازی تھوڑی کام آئے گی بھائی شکل و صورت پہ بھی معاملہ بنے گا اعمال پہ معاملہ بنے گا ایک ایک گرو فرماتے ہیں لوکان حقبو کا سواد محبو متیب اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو محب جو ہے محبت کرنے والا اپنے محبوب کی عطاط کرتا ہے اپنے محبوب جیسا ولی بناتا ہے یہ زبانی دعو سے اچھل کود کرنے سے رات بھر شور مچانے سے تھوڑی یہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت ملے گی بلکہ اعمال سے ملے گی ان کے جیسے کام کرنے سے ملے گی ان کے آم... احکامات پر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ملے گی میری حضرت کا ایک شعر اور یاد آیا کبھی یہ ناز شریف کا شعر ہے کل بھی پڑا تھا اے اختر میرے قلب و جہاں وہاں اے اختر میرے قل و جہاں وہاں مدینے سے دور, دور رہتے ہیں ایک شخص مدینہ شریف میں ہے لیکن خدا نہ فاسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے داڑھی ہے نہ سنت کے مطابق بال ہے نہ کوئی پردہ ہے نہ کچھ ہے اور وہ مدین شریف میں ہے اور ایک شخص مدینہ شریف سے وہ دور ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر جان دینے والا ہے بتائیے کون افضل ہے ہاں؟ خود سوچنا چاہیے نا تو داو سے اور نعروں سے کام نہیں چلے گا میرے دوستوں میرے عزیزوں کام سے کام چلے گا ہاں؟ تو خیر وہ شعر تا مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے جنہوں نے اپنی عقل سے راستہ طے کرنے کی کوشش کی وہ سب کے سب ناکام ہو گئے اور جنہوں نے دیوانگی اختیار کی کسی مرشد کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ادھر ادھر, ادھر نہ دیکھا اور اگر مگز نہ لگایا اگر مگز یہ بھی عجیب چیز ہے اگر یوں ہو جائے تو کیا ہوگا اگر یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا مگر یوں کرنا ہوگا مگر یہ ہو جائے گا فرمایا کہ اگر کی شادی ہوئی مگر سے اور بچہ پیدا ہوا کاش کی نہیں <laughs> کام کچھ بھی نہیں بنتا بھائی اگر مگر لگانے سے کام نہیں ہوتا فرمایا کہ مرضی جسے جسے ہر وقت تیری پیش نظر ہے مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر اللہ کی مرضی جس کے پیش نظر ہو پھر اس کی زبان پر اگر مگر نہیں ہوتا بس وہ تو دیوانہ وار ارے میرے مالک جو سارے جان کا پالنے والا ہے کون میری روزی چھین سکتا ہے کون مجھے بیمار کر سکتا ہے کون مجھے موت دے سکتا ہے سیوا اس کی وہی وضی دینے والا ہے ارے میرے حضرت نے کتنی بار قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ قسم کھاتا ہوں کہ اللہ سے دل لگا لو اللہ کو اپنا دل دے دل دو اللہ کو اپن اپنی جان پیدا کر لو تم سے دنیا نہیں چھینے گی لوگ خوف کھاتے ہیں کہ ہم جین آ جائیں گے تو دنیا چن جائے دنیا نہیں چھینے گا اللہ بلکہ اس میں اور زیادہ درخت دیتے منیک تف اللہ حاضل سارا آم ان چی بھی ڈالے گی سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے تقوی اختیار کیا اللہ کی فرم برداری اختیار کی سارا مین کی دی جہاں جائے گا من سے ہے جہاں بتاؤ یہ زمین کس کا ہے کس کی ہے آسمان کس کا ہے اس کے باہر کوئی جا سکتا ہے جہاں بھی جائے گا چاند پہ بھی چلا جائے گا ہماری بلا سے تم سورج میں بھی پہنچ جاؤ جب ان کے ساتھ ہو جاؤ لیکن وہاں بھی جاؤ گے تو ہے وہ بھی اللہ ہی اللہ کی سرزمین سے کوئی سر باہر نہیں پڑ سکتی ہاں؟ تو کہاں جاؤ گے بھائی اللہ کو چھوڑ دیں اور اللہ اللہ کو دے دو اپنا دل بس دیکھو پھر امن سے رہو گے اور کتنے انعامات تقوی کے اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمائے منک اللہ میں یہ تقلر یہ جاللہ مخراجہ جس نے تقوی تخوا اختیار کیا ہماری فرم برداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا اور ان کے جیسا ظاہر اور ان کے جیسا باطن بنا لیا مہم یق یج لہو مخرجہ ہم اس کو مشکلات سے نکال دیں گے آج کے اتنے بڑی مشکل ہے قرآن مسئلہ یہ مسئلہ مصیبت اللہ کہہ رہے بھائی تقویٰ اختیار کر لو تقوی اختیار کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے بھائی اس میں کوئی پائی پیسہ بھی نہیں لگتا کوئی نذرانہ بھی نہیں دینا کوئی ہدیہ بھی نہیں دینا بس کچھ کام نہیں کرنے کچھ کام نہیں کرنے وہ کام نہیں کرنے جو اللہ کی مرضی کے نہیں ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کام نہیں کرتے بس من منی تفلح منی تفلح حجل وجل سارا آمینن بھی ملا دی میں تقلّہ میں تقلر اجال میں نمری اسرا ہم اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیں گے وہی اب لوگوں میں ہائی ٹھلا اور اس کو ایسی جگہ سے دکھ کے گے سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا اور فرمایا ان تب اللہ جان لہ یار لہو, لہو فرقانہ کہ تم تخت اختیار کرو گے ہم تم حق تم کو حق و باطل میں تمیز دیں گے حق و باطل میں کیا اچھا ہے کیا برا میرے حضرت نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے دنیا دار آدمی کو گٹر کا پانی پیتے عقل ماری گئی ہے عقل ماری گئی ہے شیطان اچھی چیز کو برا اور برے کو اچھا بنا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شار سرمایا اب اللہ سے مانگا اللہ ہفتہ اللہ حق کو حق دکھلا دیجیے حق کو حق دکھلا دیجیے اور صرف دکھلا نہ دیجیے کیونکہ حق دکھائی دیتا ہے لیکن شیطان اس کو برا دکھاتا ہے تو پہلے کیا مانگا آپ کو حق دکھلا دیجی. اور دوسری دوسرے کیا, کیا مانگا کہ ورسنت طباع اس کی اتباع کو میرا رزق بنا دیجئے بعض اوقات حق انسان جانتا ہے کہ یہ حق راستہ ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی اس لیے عمل کی توبیت بھی مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دیا کہ حق کو حق دکھلا دیجیے اور اس کی اقتباع کو ہمارا رز بھی بنا دیجیے حمل کی بھی توبیت دے دیجیے اور آگے کیا, کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ارین البادلہ باطلہ ہوں کے نوا اور ہم کو باطل یعنی بری چیز دشمن ہمارا دشمن دکھلا دیجئے بری چیز کو برا دکھلا دیجئے کیونکہ تقوی اختیار نہ کرنے کی وجہ سے نا فرمانیوں کی وجہ سے بد نگاہی کی وجہ سے غیبت کی وجہ سے جھوٹ چگلی اور بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہمیں بری چیز بھی وہ اچھی دکھائی دیتی ہیں حضرت نے فرمایا کہ ایک گڑیا تھی وہ ایک بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی شادی پہ آنکھ کھلنی پسند بیٹی کی اپنی شادی کر دی اپ... شہزادے سے اور شہزادہ جو ہے دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں تو بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی کہ بھئی لوگوں میں بدانوی نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو پہلے بڑے طبیبوں کو بلایا انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں پھر اس کے بعد بزرگوں کو اولیاء اللہ کو بلایا انہوں نے جو پتہ لگایا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ محل سے کچھ دور ایک بڑیا رہتی تھی اور بڑیا نے اس شہزادے پر کچھ جادو اثر کر دیا کہ اس کے پچکے ہوئے گال اور کیچڑ بیتی और آنکھیں اور جو ہے اس کے جھگریوں بھرا جسم اس شہزادے کو بہت خوبصورت معلوم ہو رہا ہے کچھ جادو ایسے چڑھ گیا ہے اور اپنی جو اپنی جو بیوی ہے اس کو بری معلوم ہو رہی پھر جب عملیات وغیرہ کیے جادو اتر گیا تب تب جا کے وہ شہزادہ راہ راست پہ آیا اور سب پیٹنے لگا کہ ہم کہاں مر رہے تھے اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کے ہم کہاں رہے تھے تو اس طرح یہ بخرو صورت گڑیا ہے جس کو ہمارے گناہوں اور شامت عمل کی وجہ سے اور دین نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ ہمیں اچھی خوبصورت معلوم ہو رہی خود کشین معلوم ہو رہی اور حقیقت کیا ہے اس کی یوں کیونکہ دنیا دیکھنے میں کس قدر خوشن تھی اور قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی میرے دوستوں زندگی بہت مختصر ہے اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں صبردار بھی فرما دیا ومل حیات دنیا اللہ مطالعل غرو دیکھو یہ دھوکے کی پولیسی ہے دوگی اس سے خبردار رہنا کتنی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا میں پیدا کر کے اور اس امتحان کا پرچہ بھی آؤٹ کر دیا کہ دیکھو یہ دھوکے کا گھر ہے یہ دیا تو ہے تمہیں لیکن اس سے دل مت لگانا یہ سب چیز پیر پھینچ لے گی مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے متارل الغرور اس دنیا کو دھوکے کی پونجی کیوں کہا ہے سن لیجیے فرماتے ہیں کہ ذا لقب شد خا کرا دار الغر ذالق یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب کیوں دیا دارالغر الغرور کہ غرور مانے دھوکہ دھوکے کی پونجی کیوں کرمائیں زالق لقب خا کرا دار الغر کشت پارا سپک یا عمر غور اس لیے کہ کشت کہ ہر کوئی ہر کوئی کشت پھینچ لیتا ہے پا مانے پیر ہر کوئی پیر کھینچ لیتا ہے جب دار الگڑ یعنی قبر میں بندہ ہو ہے بتائیے قبر میں ہمارے ساتھ کیا کون جاتا ہے کوئی رشتہ دار جاتا ہے بیوی بچے اولاد والدین کوئی جاتا ہے سب پیر کھینچ لیتے ہیں نہ بنگلہ جاتا ہے نہ گاڑی جاتی ہے نہ دولت جاتی ہے نہ قورمے بریانی جاتی ہے نہ رنگین ٹی جائے گا نہ نیٹ ٹیبل جائے گا نہ موبائل جائے گا وہاں تنہائی میں چلے جائیں گے بتائیے اس لیے برمایاں کہ آج ساری محبت کے دعوے خبر میں جاتے ہی سب پیر کھینچ اس لیے فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالغرود فرمایا دھوکے کی پونجی کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا سوا نیکا مار کے سوا اللہ کی محبت کے کچھ بھی نہیں جائے گا اس لیے فرمایا کہ جلد جلدی جلدی بھائی اپنے دل میں اللہ کی محبت کا چراب جلا لو تاکہ قبر کی اندھیری میں جب جاؤ گے تو اللہ کی محبت کی یہ شما روشن ہو جائے گی تمہارے کام دے گی اور میشر میں بھی تمہارے کام دے گی یہ ہے مسکن رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے اور آخری شعر جس وجہ سے یہ سارا شیر یاد آئے گا ساری کہانی جو پیش کی آپ کو آہ کو نسبت ہے کچھ کچھ شاخ سے کو یہ جو آہ آہ کرتا ہے اللہ والا جو ہے ہر وقت اس کا دل آہ آہ کرتا رہتا ہے خواجہ صاحب فرما دیں گو لگو گو ہسی بھی ہے لگو پہ ہر دم وہ لگوں ہنسی بھی ہے لگوں پہ ہردم اور آنکھ بھی میری کر نہیں مگر جو دل رو رہا ہے پہلے اس کی کسی کو خبر اللہ والے دل ہی دل میں اللہ سے تعلق رکھتے ہیں کاغذ سے لوگوں کے اندر ہنسرے بول رہے ہوتے ہیں کاروبار بھی کر رہے ہوتے ہیں دیگر کام دیگر امور بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں بیوی بچوں میں بھی مجبور ہوتے ہیں لیکن دل ان کا اللہ کے ساتھ متعلق رہتا ہے دل ان کا اللہ کے ساتھ چپکا رہتا ہے اور اللہ کی محبت میں آہ آہ کرتا رہتا ہے فرمایا کہ آہ کو نسبت ہے کچھ وشاخ سے آہ نکلی اور پہچانے گئے اس وجہ سے یہ شعر یاد آ گیا ایک اور مزود فرماتے ہیں مولانا اسد خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گو ہزاروں شرل ہیں دن رات میں گو ہزاروں شرل ہیں دن رات میں لیکن اصل آپ سے غافل نہیں اللہ والے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں چپکائے رکھتے ہیں اپنی ان کی روح عرش اعظم کے طباف کرتی ہے جسم سے دنیا میں ہوتے ہیں لیکن روح کے مرتبے میں اللہ کے ساتھ سپی روح عاشقوں کا شیوا یہ عاشقوں کی عادت کبھی گر ہے کبھی آئے سرد ورنہ یہ علامت ضمانت یہی ایشو کی علامت یہی ایشو کی ضمانت کبھی دل وہ زمان سے کبھی دل میں یاد کرنا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہ میری زندگی کا حاصل کیوں آئے بھائی آپ لوگ یہاں اللہ کی محبت میں آئے ہیں اللہ کی محبت میں تو ہم بھی اسی محبت میں آئے ہیں آپ کی زیارت کرنے ہم اور آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ یہاں آپ کو وہ امید ہے کہ یہاں اللہ کی محبت ملے گی اور ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کی زیارت سے ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور ہر آدمی اپنے کو سب سے کم تر جانے اور ہر آدمی دوسرے کو نیک اور صالح سمجھے اور اس کی صوبت سے صحت یاب ہونے کو سمجھے کہ ہم یہاں صالحین کا اجتماع ہے تو ایک دوسرے کے ایک دوسرے کی جیسے حضرت نے فرمایا کہ دو بلب لگے ہوئے ہیں روشنی ایک واٹ کا یہاں ایک واٹ کا وہاں ہے لیکن اگر چار اور آ جائیں تو روشنی بڑھ جائے گی کہ نہیں ایسے ہی صالحین لوگ लोग لوگ جو اللہ کی محبت میں آئے ہیں یہ محبت جمع ہوتے ہو کے خوب زیادہ ہو جائے گی کہ نہیں میری زیادہ لگے کا میری زی کا سیری زیادہ لگی کا میری زی کا سارا قوم میں گینا تیرے آش قوم مرنا پیرے آش میں تیرے میں مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار مجھے کچھ مگر نہیں تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے عاشقوں سے سیکھا پھر سنگے درد پہ مرنا رے مرنا ہے مرنا ہے تو اللہ پہ مرو ارے مرنے والوں پہ مرنا بھی کوئی مرنا ہے مرنا ہے تو اللہ پہ مرو زندہ عقیقی میں مرو یہ کیا مرنے والی چیزوں پہ گلی سڑی لاشوں پہ یہ دنیا جو فانی دنیا ہے مٹی اس پہ کیا مرنا ان لاشوں سے کیا جی لگانا مرنا یہ ہے تو اللہ پہ مرو دوستوں اور یہ مرنا اللہ والوں سے سیکھا جاتا ہے یہ حوصلہ اللہ والوں سے ملتا ہے بزرگوں سے ملتا ہے نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب تیرے آش پوس دیکھا تیرے پہ مر تیرے آش پوس سیکھا تیرے سنگے در پہ مرکا یہ تیری علات یہ تیری مدد کا صدقہ یہ تیری سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کاموں پر صبر کرنا یعنی ان کاموں کو نہ کرنا اس سے دل پر یہ غم آتا ہے دل میں خواہش رکھتی اللہ نے کال ہماہ خجو رہا اور اللہ تعالیٰ فرمائے ہم نے رکھا ہے اس میں گناہ کم آستا لیکن گناہ نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا ساتھ میں کہ کام کرنا نہیں ہے جیسے بریانی سب مسالہ تیل سب چیز فراہم کر دی چاول بھی ہے گوشت بھی ہے مسالہ بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہیں ساتھ میں کوئلہ لکڑی اور مٹی کا تیل بھی دے دیا ساتھ میں ایک ماچس بھی دی تھی ماچس اس لیے دی ہے کہ خود کو آگ لگانا ماچس اس لیے دیے اس لکڑی کو آگ لگاؤ اسے اس بریانی پکاؤ میرے مشدد رحمت اللہ فرماتے تھے گناوں کے تقاضے بڑے کام کے ہیں اللہ نے اس لیے دیے ہیں کہ ان تقاضوں کو جلا کر تقوا کی بریانی پکاؤ تقاضوں پر عمل نہیں کرنا ہے ماچس سے خود کو نہیں جلانا ہے اب بتائیے سارے سامان آپ کو دے دے اور ماچس ہی نہ ہو تو آپ شکایت تو <تصفح> پھر اللہ نے اس لیے دیا ہے گناہ کے تقاضے کہ ہم ان کو دبائیں اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو تم تو مجھے دیکھ کر عبادت کر رہے ہو اور تمہارے اندر تو میں نے گناہ کا تقاضا رکھا ہی نہیں ہے اور انسان کو میں نے گناہ کا تقاضا بھی دیا ہے اور دوسرا یہ مجھے دیکھ بھی نہیں رہا ہے اور اس کو دن رات ہزاروں شکل ہیں ابھی بیوی بیمار بچے بیمار کبھی کچھ مسئلہ کبھی کچھ مسئلہ پھر بھی دیکھو یہ نماز کو چڑھا چلا جا رہا ہے دوڑا چلا جا رہا ہے مجھے اس نے دیکھا بھی نہیں ہے پھر بھی یہ گناہ سے بچ رہا ہے یہ چاہ رہا ہے راستے میں تقاضہ دل کر رہا ہے دل تقاضہ کر رہا ہے کہ نہ میرا مورت کو دیکھ لو ادھر دیکھ لے ادھر دیکھ لے چوری کر لے حرام کام کر لے لیکن دیکھ رہا ہوں تم کہ یہ میرے خوف سے نہیں دیکھ رہا ہے حالانکہ اس نے مجھے دیکھا بھی پھر بھی نہیں دیکھ رہا دیکھا تم نے فرشتوں نے جو یہ کہا تھا کہ اللہ آپ جو انسان کو دنیا بھیج رہے ہیں تو خساد کرے گا حضرت خانوی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی مزے بات فرمائی پہلے یہ سوش کر چکا ہوں کہ فرشتے یہ قیامت تک کے لیے کہہ کے پھنس گئے فرشتے है? اللہ تعالیٰ بار بار ان کو بلاتے ہیں طلب فرما دیں اور پوچھتے ہیں دیکھو تم یہی انہیں کو کہہ رہے تھے کہ یہ فساد مچائیں گے دیکھو ایسے بھی ہے میرے ہاتھ سے جو میرے مجھے دیکھا بھی نہیں مگر میرے خوف سے دیکھ بھی نہیں رہے है? مجھے دیکھا بھی نہیں میری جھوٹ نہیں تو چولی نہیں کارے ہمارے محبوب نے منع کیا بھائی ہم کیسے اپنے محبوب کی نافرمانی کریں ہم جی بالکل نہیں کر رہے تو یہ قیامت کے لیے فرشتے پک گئے فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں فجرباد اور مغرب بعد اللہ کے یہاں جاتے ہیں اور پوری رپورٹ دیتے ہیں اللہ وہاں پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عزت رکھنے کے لیے اور اپنے بندوں سے محبت کے واسطے یہ یہ والے اوقات مقرر کیے اللہ نے جانتے پوچھتے کہ جب فجر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ میں پوچھتے کیا کر رہے تھے لا وہ کہتے ہیں اللہ میں ہو تو نماز پڑھ رہے تھے آپ کو یاد کر رہے تھے اور اصر بعد مغربات جاتے ہیں دعا جا کے تو اللہ پہ پوچھتے ہیں بتاؤ کیا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے وقت ہی ایسا رکھا ہے کہ بندوں کی عزت رکھ اللہ تعالیٰ فرشتے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ میں آؤں تو آپ کو یاد کر دیتے ہیں اب بتاؤ تم کہہ رہے تھے یہ فزاد ہو جائیں گے دیکھو یہ تم مجھے یاد کر دیں کیسے اللہ تعالیٰ کریم اور رحیم ہے تو یہ غم پر صبر کرنا اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں جو دل پر غم آتا ہے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ تقاضا ہے اب تقاضے کو دبائے گا تو ہو جائے گا نا تو یہ اس غم پر صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے یہ تیری یا رب یہ تیر پنہا یہ تیری یا رب یہ تیر پنہ میرا نال سے پہ ایک اب میرا رونا دھونا اپنی سطحوں پہ رونا دھونا یہ میرے ناصال ہے دامت یہ بھی تیری آتا ہے जिसको جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں اسی کو हैं دیتے ہیں اپنے سنگھر رونے دھونے کی رونا دھونا میرے مشکل حضرت مولانا شاہ عبد المکین صاحب دعوت پر کاتون جو بنگلہ دیش میں ہے فرماتے ہیں کہ یہ رونا دھونا ہے رونا دھونا رونے سے گنا دھل جاتا ہے یہ رونا ہے نا لیکن اس کو ذرا غور کیجیے رونا دھونا اس سے دل گل جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ آبی کی توفیق سے یہ ہے یا رب تریب میرا گرد پنہ میرا نالے نالت تیرے سنگے در پہ کر میرا ہر کا ساتھ رونا ہے یہی میری تلافی میرا ہر کا ساتھ ہے یہی میری تلافی میرا جرم عفو کر دینا اللہ تعالیٰ فرماتے وحول غفور البول میرے مرشد پوری میرے مرشد حضرت مولانا نا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت مرشد پھول پوری رحمۃ اللہ جن کی خدمت میں حضرت والا نے سترہ برس جنگل میں گزارے ان کی خدمت میں فرمایا کہ ایک دن مجھے آواز دی حضرت کا نام لے کہ حکیم اختر یہاں جلدی آؤ جب حاضر ہوئے تو پوچھا فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے یہاں غفور کے ساتھ ودود کیوں ودور माने بہت زیادہ محبت ودور माने بہت زیادہ محبت کرنے والا मया والا मया ہندوستانی پوروی زبان میں کہتے ہیں میاں والا جیسے ماں کو میاں آتی ہے نا ماں کو مامتا جہاں مامتا کہتے ہیں وہاں میاں کہتے ہیں ماں کو میاں آتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی میاں والے ہیں کیوں معاف کر دیتے ہیں بہول افول ودول معاف اس لیے کر دیتے ہیں کہ اللہ کو بڑی میاں آتی ہے اپنے بندوں سے بڑی میرا ہر خطاب رونا ہے یہی میری تلافی تیری رحمتوں کا صدقہ میرا جلد تیری شان جیری بند پروری ہے تیری شان جب مانے کھینچنا ہے جب اللہ اپنا کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اس کا بال بال اللہ کی طرف کھچا کھینچا چلا جاتا ہے حضرت اظہر گونگی رحمۃ اللہ کا شعر بہت گزروک پڑے گزروک شاید تھے گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہما تن ہستی ہے قوی در میری جاگ اٹھی فاقیلا یعنی غفلت زدہ زندگی ایک دم جاگ گئی ہر گنے منہ سے مجھے اس نے پکارا مجھ کو میرا بال بال سے اللہ نے مجھے کھینچ لیا اپنی طرف جذب فرما لیا اور فرماتے ہیں کہ نہ, مجھ, نہ میں دیوانہ ہوں ازمر نہ مجھ کو ذوق اور یعنی کوئی پیچھے لیے جاتا ہے خود وہ غریب یہ جب ہے جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں پھر وہ ان کا ہو کر رہتا ہے ارے دوستوں ان کا ہو رہتا ہے اگر اسی نعمت کو مانتے رہو روکے رو رو کہ اللہ ہمیں جذب فرما لیجئے بس پھر ہم ان کے ہو کے ہی رہیں گے ہم چاہیں گے بھی کہ شطان اور نس کے کچھ کچھ ہو جائیں پھر وہ ہونے نہیں دیں گے تیری شان جب تیری بند پر ہے جانو دل کا تجھ کو ہم بل بس جس کو اللہ نے جلد فرما لیا اب ہر وقت ان کی یاد اس کے دل میں بسی رہے گی بی بچوں میں بھی رہے گا کام کاروبار بھی کرے گا محبت بھی کرے گا دیگر امور بھی انجام دے گا والدین کی بھی خدمت کرے گا دل میں اللہ کو رکھے گا ہر وقت پہلے نظر اللہ پہ جائے گی کہ یہ, یہ میرے والدین میرے اللہ نے مجھے دیے ہیں میری یہ لیلا جو ہے میری بیوی میری للا ہے یہ میرے, میرے مولا نے مجھے دی دیلہ مولا نے دی ہے پہلے اللہ پہ نظر جائے گی پھر اپنی للا پہ نظر آئے گی خراب والا کے ایک شعر سنیے بڑا مزیدار مگر جو شادی جدا ہیں ان کو وہ مزا لیں اپنی بیوی کا سوچ کے اور جو غیر شادی جدا ہیں ان کے لیے اللہی سلواہ بھی کافی ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے وہ اپنی روح اور جان کو اور قلب کو اللہ کے ساتھ اتنا چپکا کے رکھیں کہ زمینی چاند ان کو متاثر نہ کر سکے زمینی شکل و سورج سے جی نہ لگائیں آن؟ تو ان کے لیے حضرت نے فرمایا کہ جو نگاہ بچاتا ہے نا اس کو یہ نعمت ملتی ہے نگاہ خراب کرنے والا حضرت نے فرمایا کہ جو بازار کے کھانے کا عادی ہوگا اس کو گھر کا قورمہ بھی ایسے نہیں لگے گا <اللہ> دال بھی نہیں لگے گی وہ اور جو بازار کا عادی نہیں ہوگا گھر آ کے خاموشی سے اپنی صبر شکر کر کے کہ یہ میرے اللہ نے مجھے دیا ہے تو وہ اس کو پھر وہ مزہ آئے گا جو للہ حسینا نے عالم میں بھی نہیں آئے گا سمجھے تو حضرت کا ایک شعر سن لو فارسی کا ہے اس کے مطلب بھی بتا دوں گا اے بڑا مزے کا اور میں کہو جی من بحرمن لائے من, من. زو جے من میری بیوی میرے لیے لیلا ہے لیلا سینکڑوں حسینوں سے لاکھوں حسینوں سے میرے لیے میری لیلا جو ہے وہ میری لیلا کی طرح ہے یعنی yani میری می, میرے لیے سب سے بہترین ہے کیوں اے مرا تو بس مولا من کہ میرے مولا نے مجھے دیے میرے مولا نے اپنے دست مبارک سے مجھے ادا کرنا یہ بتاؤ رشتے آسمانوں سے ہوتے ہیں کہ نہیں رشتے آسمانوں سے ہوتے ہیں بس جو, جو دے دیا اللہ نے اس پر خوب صبر اور شکر کرو اگر بازار میں اپنی نگاہیں خراب کرو گے تو اچھی خاصی حسین شکل صورت بھی بری معلوم ہوگی اور اگر بازار سے نظریں بچاؤ گے تو اور ناوہرموں سے نظریں بچاؤ گے تو وہی تم کو لالا معلوم ہوگی اور اور یہ خوشبو حضرت نے فرمائی اگر تم سلم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری جو بیویاں ہیں وہ جنت میں جائیں گے تو عوروں سے ہی زیادہ حسین کر دی جائیں گی یہاں کیسی بھی شکل ہوگی عوروں سے زیادہ حسین کر دی جائیں گی وہاں اپنی بیویاں ٹھیک ہے تو تھوڑے دن صبر کر لو اور فرمایا پوچھا کہ یا رسول اللہ فبیمہ زا کا کیا وجہ ہے کیوں کیوں فرمایا کہ البص اللہ الب صلاح نور صلاحی ہننا وبی سیامی ہننا وبھی عبادت ہننا کیوں کے روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے اور جو ہے عبادات کرنے اور بچہ جننے کی تکلیفیں اور دودھ پلانے تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ تمام عورتوں کی فرستادہ حاضر ہے اور یہ فریاد کرتی ہے کہ مرد تو بڑے بڑے ثواب کے حامل ہیں جمعے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں ایڈین کی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جہاد میں جا رہے ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں اور پہرے داری کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے عجرے ثواب ہیں نامال ہاں کے اوپر تو عورتیں کہاں جائیں پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاتی فرمایا کہ دیکھو اور تم لوگوں کا جاؤ بتا دو عورتوں کو کہ تم لوگوں کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سگار کرنا اور بچہ جننے کی تکلیف برداشت کرنا اور ان کو دودھ پلانا یہ سارے امال ایسے ہیں جو ان بڑے بڑے امال سے ہی آگے نکل جائیں گے ارے دین بڑا آسان اور بہت مزیدار دار ہے دوستوں بہت مزیدار ہے داخل تو ہو اس سے کوشش تو کرو کچھ ہاتھ پیر میں چلاؤ پتہ چل جائے گا تیری جان جب ہے یہ تیری بند پر بھری ہے میرے جانو دل کا تجھ کو ہم باپ یاد کرنا آخری چیز کسی ایل دل کی صحبت جو ملی کسی کو خطر کسی دل کی صحبت جو ملی کسی کو فتر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے وہی وہ وقت آ جینا کہ اللہ کے اقامات کی فرما برداری کرنا تعمیل ارشاد کرنا اور گناہ سے بچنے میں جان لگا دینے کام دینے کا جذبہ پیدا کر لینا کہ اللہ میں جان دے دوں گا لیکن آپ کو ناراض نہیں کروں گا تو جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک کام نہیں بنے گا دوستوں اس اسے جینا اور مرنا نہیں آئے گا کسی دل کی صحبت جو ملی کسی کو ستر کسی ای دل کی صحبت جو ملی کسی کو ستر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے آ گیا ہے دینا اسے آ گیا ہے مرنا اسی طرح سے ممکن تری سے گزرنا کبھی دل سے صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا حافر